مزاحت توجہ کرنے کی جگہ یا لوٹ لوٹ کر آنے کی جگہ پہلے حضرت ابراہیم کی شان امامت کا ذکر فرمایا پھر ان کے تعمیر کردہ بیت اللہ کی فضیرت بیان فرمائے کہ وہ تمام قوموں کے لیے عبادت قبلہ اور حج و عمرہ کی جگہ ہے جس کی کشش سے لوگ اس کی طرف لوٹ لوٹ کر آئیں امبیائی بن اسرائیل بھی بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آتے رہے ہیں اور بیت اللہ کی تعمیر سے چالیس سال بعد جب یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقسا تعمیر کی تو اس کا رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف تھا لیکن مسجد اقساء سے باہر کی سمت کو اور یہودیوں نے مغرب کو قبلہ مقرر کر لیا بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے امن کی جگہ اور امن کا ذریعہ بنایا ہے کہ دور جاہلیت میں بھی اس کے حرم میں کوئی اپنے دشمن پر حملہ نہیں کرتا تھا حرم میں کسی جانور کا شکار بھی جائز نہیں اس لحاظ سے وہ جانوروں کے لیے بھی امن کی جگہ ہے اور حل کے چار مہینوں میں تمام علاقوں میں امن قائم ہو جاتا تھا مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی یہ پتھر دروازے کی دائیں جانب پہلے دیوار کے ساتھ پڑا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ تباخ کی دو رکعتیں پتھر کے قریب پڑھنے سے طباق کا راستہ رک جاتا ہے تو اسے پیچھے ہٹا دیا جس پر تمام صحابہ نے اتفاق کیا غالبنج جہاں تعمیر ختم ہوئی وہاں اسی جگہ طباخ ختم کرنے کا حکم ہے اور نماز طباف پڑھنے کا حکم ہے بعض کو یہ مغالطہ ہوا کہ نماز کے لیے تو شریعت میں جگہ کی تخصیص نہیں ہے اس لیے مقام ابراہیم سے مراد پوری مسجد نام ہے حالانکہ یہاں عام نماز مراد نہیں بلکہ طواف کی دو رکعتیں ہیں جو طواف ہی کا تتمہ ہوتی ہیں بخارش ریح میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت الوداع میت چکر پورے فرمائے تو اس پتھر کے قریب آ کر پہلے یہ آیت پڑھی فصل اللہ خل مقام رکھا دیں. پھر آپ نے مقام یعنی پتھر کے پیچھے دو رکعت نماز ادا کی دراصل اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو تعمیر کعبہ کی یادگار بنانے کے لیے اس نماز کا حکم دیا ہے جس طرح قربانی کو ضبح اسماعیل کی یادگار اور صفا و مربہ کی ساز کو حضرت حاجرہ کی یادگار بنایا اللہ کا گھر یعنی مسجد بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں صرف اس کی عبادت کی جائے جس کا وہ گھر ہے وہاں کسی دوسرے کی عبادت واسبانہ قبضہ ہوگا تعمیر مسجد کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ عبادت کے لیے سہولت اور اطمینان حاصل ہو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام چونکہ بیت اللہ کے متول تھے اس لیے انہیں حکم دیا گیا کہ میرے خلافات شرف کی نجاتت سے بھی کیونکہ اس وقت دنیا میں کچھ دربار اور مندر ایسے تھے جن میں سورج چاند ستاروں اور آگ کی پوجا ہوتی تھی اور کھیل کھیلواشوں کی بے بےہودگی سے بھی پاک رکھنا کیونکہ مشرقین نے ہمیشہ اپنے معبودوں کے درباروں پر میلے لگائے ہیں تاکہ وہ ان پر خوش رہیں اور مرزی پلیب اور گندی چیزوں سے بھی صاف رکھیں تاکہ طباف یا اعتبار اور نماز پڑھنے والوں کو اطمینان حاصل ہو اللہ کا گھر سمجھ کر صفائی کرنا عبادت ہے لیکن عبادت کرنے والوں کا ادب و احترام اور اطمینان ملحوظ نہ ہو تو صفائی اور آرائش سب بیکار ہے بنی اسماعیل کے مشرقین نے بیت اللہ میں بتوں کی پرستش کی اور سیٹیاں اور تالیاں بجا کر عبادت گزاروں کو پریشان کیا بلکہ نماز سے روک دیا انہیں توجہ دلائی گئی کہ تمہارے دادا بزرگوں کے ذمے کیا کام تھا اور تمہارے تواف یعنی بیت اللہ کے گرد گھومنا ایک عبادت ہے جو کسی دوسری جگہ جائز نہیں تواف دراصل اس دیوانے کی بے قراری ہے جو اپنے محبوب کی ایک جھڑک دیکھنے کے لیے اس کے گھر کے گرد چکر کاٹتا ہے اور یہ غدائے محتاج کی ان کے ساری بھی ہے کہ سخی رحم کھا کر خیرات دے دے اعتکاف کا معنی ہے کسی پر جھپ پڑنا یا کسی چیز کو لازم پکڑ لینا بندہ جب اللہ کی عبادت پر جھپ پڑے اور اس کے لیے مسجد میں ڈیرے ڈال دے تو اسے اعتقاف کہا جاتا ہے ذکر راہی میں جب لذت آتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ میرے اور محبوب کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہ ہو اسی لیے پہلی امتوں نے جنگلوں اور غاروں میں عبادت کی لیکن اسلام عبادت کے ساتھ دین کے لیے محنت اور کی خدمت چاہتا ہے اس لیے جنگل کی بجائے مسجد میں ڈیرا جمانے کی اجازت دیتا ہے تاکہ پنجگانہ نمازوں میں مومنوں کی محبت اوقات ملتا رہے اور مناجات سحری کی ترغیب دیتا ہے تاکہ خلوت میں اللہ تعالی سے راز و نیاز حاصل ہو اور دنیا کے دھندوں اور بندوں کا دل پر جو اثر پڑا ہے وہ صاف ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاحری کی نماز پہلے سارہین کا طریقہ ہے اور دعاؤں کی قبولیت گناہوں کی معافی اور دلوں کی پاکیزگی کا موقع ہے کا سجود نماز کی بجائے رکوع و سجود کا کیا نظر کہ کھڑے یا بیٹھے عام ذکر و فکر کو نماز کا نام دے کر ترک نماز کا بہانہ نہ بنا لیا جائے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 کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آفت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میں عطا فرماؤں تو خدا نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا مگر پھر اس کو آزاد روزت کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا وہ جگہ ہے وزو من ورزت سماعت سے مراد ہر قسم کا اناج اور پھل ہے سورہ قصص میں ہے مکہ کی طرف ہر چیز کے پھل کھینچ لائے جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا تعمیر کعبہ کے بعد فرمائی تھی جب حضرت اسحاق پیدا ہو چکے تھے جو حضرت اسمعیل ہوئے تھے سورہ ابراہیم میں اسی دعا کے آخر میں ہے الحمد للہ اللہ کا شکر کہ اس نے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاط ادا فمایا ابراہیم علیہ السلام نے جب اولاد کے لیے امامت مانگی تو جواب ملا کہ جو ظالم ہوں گے وہ اس کے حقدار پھر رزق کی دعا میں ظالم کو شامل نہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امامت اور رزق میں فرق ہے امامت نیک کے لیے اور رزق ہر ایک کے لیے ہے رزق کی دعا جائز ہے اگر غرض نیک ہو تو عبادت ہے حضرت ابراہیم نے اپنے اولاد اسماعیل کے لیے پھلوں کا رزق مانگا تاکہ خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے فراغت اور اطمینان حاصل ہو وہ پہلے بھیڑ بکریاں چلانے اور شکار کرتے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 نام تب رسول اور جب ابراہیم اور اسمعی اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو جو کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے اے پروردگار ہم کو اپنا فرم بردار بنائے رکھی اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا متی بناتے رہی اور پروردگار ہمیں ہمارے طریقے عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما بے شک تو مہربان ہے اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مربوز کیجیے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے بے تو غالب اور صاحب حکمت ہے وضاحت بخاری شریف میں ہے کہ عرب کے بدوی قبیلہ جمع جمع جمع دیکھا تو حضرت حاجرہ سے اجازت لے کر وہیں آباد ہو گیا حضرت اسماعیل ان میں پل کر جبان ہوئے ان سے عربی زبان سیکھی اسی قبیلے میں شادی ہوئی اسی دوران حضرت حاجر اللہ کو پیاری ہو گئی ابراہیم علیہ السلام حسب معمول ایک دن ملاقات کے لیے تشریف لائے حضرت اسماعیل اس وقت زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر بنا رہے تھے پیار و شفقت کے بعد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس اونچی جگہ پر بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے ایک روایت ہے کہ پہلے حضرت آدم کے لیے فرشتوں نے یہاں بیت اللہ تعمیر کیا تھا آیت میں بیت بیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آل بیت کسی وقت موجود تھا واللہ ہزاروں سال کے حوادث کے حوادث بعد وہ جگہ آس پاس سے کچھ اونچی رہ گئی تھی جبرائیل علیہ السلام نے بنیادوں کے نشان بتائے ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے اور حضرت اسماعیل لا کر دیتے تھے دیواریں اونچی ہو گئیں تو ایک بڑا پتھر لا کر نیچے رکھا تاکہ حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر عمارت کو مکمل کریں یہی پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے دوران تعمیر باپ بیٹا دعا کر رہے تھے کہ مولا ہمارے اس کام کو قبول فرما ربنا تقبل منا سے اس کے بعد آنے والی دعا وجعلنا مسلمین مراد نہیں کیونکہ وہ وجعلنا کی باؤ و عاطف ہو رہی ہیں بلکہ تعمیر کعبہ کی قبولیت مراد ہے اگر چیب اللہ کے حکم کے مطابق تھا پھر بھی مقرر اللہ کے سامنے آرزی پیش کرتے ہیں احدر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کامل کے بعد استفر الحا پڑتے تھے اور سورہ مومنون کی <تصفح> والذین ما سورم و اس میں بتایا گیا ہے کہ متقین اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا کر بھی ڈرتے ہیں <تصفح> ہو یا نہ ہو وہ ارین مناسب منصب کا معنی ہے قربانی یا حج کے تمام امور آری نا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آمال حج اس طرح سمجھا دیں جیسے ہم انہیں دیکھ رہے ہوں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جبراہیل تشریف لائے ابراہیم علیہ السلام کو ہمراہ لیا اور تمام مقامات مینا مشار الحرام اور آرافات وغیرہ دکھا دی شیطان نے جمعرات پر ظاہر ہو کر ان کی توجہ میں خلل ڈالنا چاہا حضرت ابراہیم نے فرشتے کے کہنے پر اس کو تینوں جگہ سات سات کنکریاں ماری ان کی یہ غیرت بھی عبادات حج میں شامل کر دی گئی اور بنا ابادی یہ دعا اولاد اسماعیل کے لیے تھی کیونکہ وہی تعمیر کعبہ میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل میں پیدا ہوئے اور تبلیغ و تعلیم کا کام بھی انہی میں شروع ہوا پھر ختم النبیین کی حیثیت سے آپ کی دعوت تمام انسو جن کے لیے تا قیامت جاری ہو گئی یتلو علیہم آیاتک یعنی قرآن لوگوں کو سنا دیں بالمحم الکتاب یعنی قرآن کی تشریح کر دیں اور عمل کے طریقے بتا دیں وحکمہ سچی اور پسندیدہ بات کو بھی اور اس کے کہنے کو بھی حکمت کہتے ہیں وہ بذریعہ باحث بھی حاصل ہوتی ہیں اور اپنے سلیم کے غور و فکر کا نتیجہ بھی ہوتی ہے قرآن کے علاوہ بہادر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ سب حکمت ہے اور داناؤں کے سچے اخبار بھی حکمت ہیں وہ تزکیہ کا معنی ہے پاک کرنا اور ترقی دینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت اور تعلیم قرآن کے ساتھ تیسرا کارنامہ یہ انجام دیا کہ ایمان لانے والوں کو اپنے فائدے صحبت اور عملی تربیت کے ساتھ عمنی خرابیوں سے پاک کیا اور اخلاق کی بلندیوں پر پہنچا دیا صحابہ کرام قرآن و سنت کی عملی تصویر تھے تجزیہ میں سب سے مؤثر چیز معلم و مربی کا اپنا عملی نمونہ ہوتا ہے پھر طالبین کی ایسی نگرانی کہ ان کی ایک ایک حرکت کی بر موقع اور مسلسل اصلاح کی جائے اس تجزیہ سے زندگی میں نکھار آتا ہے عام کا مسلم اسلام کا نمونہ بن کر چشمۂ فیض ہو جاتا ہے انطیز الحکیم العزیز سب پر غالب جس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں الحکیم بڑا دادا وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہیں اور جو کام نہیں کرتا اس میں مشرحت ہوتی ہے دعا میں اللہ کی ایسی صفات کا واسطہ ڈالنا جو مقصود سے مناسبت رکھتی ہوں قبولیت کے لیے بڑا مؤثر ہوتا ہے صاحب بنی اسماعیل کے لیے پیغمبر بھیجنے کی دعا کر رہے ہیں اس عظیم کام کے لیے عرض کرتے ہیں کہ تو العزیز ہے تیرے لیے یہ مشکل نہیں الحکیم ہے تیری حکمت چاہتی ہے کہ بندوں کی ہدایت کا انتظام کیا جائے اور, اور جانتی ہے کہ کب اور کس کو منتخب کیا جائے وَمَن اور ابراہیم کی دین سے کون نفرت کر سکتا ہے مگر وہی جس نے اپنے آپ کو احکمار دیا بتا دیا ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صلاحہ میں ہوں گے جب ان سے ان کی پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر دات کرتا ہوں الا من یہودی <تصفيق> کہتے تھے کہ ہماری شریعت ملت ابراہیم ہے جس سے مسلمان نفرت کرتے ہیں انہیں جواب دیا گیا انزلت التورات اللہ من توادیل تو ابراہیم علیہ السلام سے مدتوں بعد نازل ہوئی تھیں ان کے احکام ابراہیم کا طریقہ کیسے بن گیا پھر ملت ابراہیم کی شناخت بتائی کہ مکہ ان کی دعا سے بلد امین بنا اور وہیں انہوں نے اقوام عالم کے لیے قبلہ نماز اور مقام حج تعمیر کیا اور اسی بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے بنی اسلام کے علمبر اور شریعت کی دعا فرمائی اس سے ظاہر ہے کہ ملت ابراہیم وہی ہے جو وادی مکہ اور بنی اسماعیل میں نازل ہوئے اس سے نفرت تو احمق ہی کر سکتا اس جملے سے پہلے واو آتفا نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے سے الگ نہیں بلکہ اس کی دلیل ہے یعنی ہم نے اسے دنیا میں امام چنا اور فارحین سے ہوگا اس لیے کہ انہوں نے ہمارے ہر حکم پر اسلم تو رب العالمین ہی کہا ابراہیم علیہ السلام تو بچپن سے ہی مسلم یعنی اللہ کے اسلم کا حکم اس خاص موقع کے لیے کمال وفاداری دکھائی جس کو اللہ کریم نے پیارے رفت مارا پس جب باپ بیٹے نے اسلام دکھایا یعنی فرما برداری پیش کی اور باپ نے اپنے لخت جگر کو پیش کی کروٹ پر لٹا دیا خوب یا بنی یا اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی بصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے تم مرنا تو مسلمان ہی مرنا ابراہیم و یعقوب وسیعت اس حکم کو کہتے ہیں جس میں خاص تاکیب ہو جیسے یوسی کم فی اولادکم اللہ تمہاری اولاد کے متعلق تقسیم ورثہ کا خاص حکم دیتا ہے اور کوئی شخص اپنی موت کے بعد کرنے کا ضروری کام بتائے خواہ موت کے وقت یا پہلے اسے بھی وسیع کہتے ہیں میں کا مرجع اسلام کو ہے یعنی جس طرح وہ ہمیشہ وفاداری میں پورے اترے اسی طرح انہوں نے اپنی اولاد کو تاکید کی کسی کی اختیار میں نہیں لیکن جو شخص اسلام پر جینے اور مرنے کا عزم کر لے اور اس پر کاربند ہو جائے اس نے یہ حکم پورا کر دیا اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور محنت کے مطابق اسلام پر موت دے گا اور یہ جی معنی بھی ہو سکتا ہے کہ کسی گھڑی بھی اسلام سے غافل نہ ہونا شاید اس گھڑی میں موت آ جائے أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَظْرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِلْقَ إِلَهَا وَاهِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تلك أمة قد خلت اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی بات تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود جگتا ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں یہ جماعت گزر چکی ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور, تم کو تمہارے آمال کا اور جو عمل وہ کرتے تھے کچھ باتیں گھڑ کر یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوخ کر رکھی تھیں کہ یہ ان کی وسیعت ہے اللہ اللہ تعالیٰ نے اس پر انہیں ڈانٹا کہ کیا تم حضرت یعقوب کی موت کے وقت موجود تھے انہوں نے تو اپنے بارہ بیٹوں سے جب پوچھا کہ تم میرے بات کس کی بندگی کرو گے تو انہوں نے جواب دیا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم اور اسماعیل اپنے معبود کی عبادت کریں گے آیت میں یہود کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ اولاد یعقوب نے تو حضرت اسماعیل کو اپنے باپوں میں شمار کیا اور تم بنی اسماعیل سے حسد کی وجہ سے ایمان بھی نہیں لاتے تن کام اور حلط یہود اور مشرقین کے انہی آبا و اجداد کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ وہ عالی مرتبہ ایک اقدامات تھی جو عبادت و تبلیغ کی ذمہ داری پوری کر کے دنیا کو بیچتا تمہیں ان سے نسبی تعلق کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا تمہیں ان کے عملوں کے متعلق سوال نہیں ہوگا کہ ان کی نیکیاں پیش کر کے کامیاب ہو جاؤ اس آیت میں ہر زمانے کے, کے لیے بڑا سبق ہے کہ بزرگوں سے محض نسبت کام نہیں آئے گی عمل کام آئے گا پوتیس ویو نوین اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے ہم <تصفح> کیے جو اے خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر اور جو شہید ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو کتابیں اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر اور جو اور پیغمبروں کو ان کی پرمدگار کی طرف سے ملی ان پر سب پر ایمان لائے ہم ان پیغمبروں میں سے کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدا کے فرم بردار ہیں خنیفا اہل کتاب پر والد ہو چکا تھا کہ اسلام ہی ملت ابراہیم ہے پھر بھی اپنے مذہب کی دعوت دیتے تھے حکم ہوا کہ جواب میں یہ کہو تمہارا نہیں بلکہ ہم ابراہیم کا طریقہ اختیار کریں گے جو حنیف تھے یعنی ایک ہی طرف رہنے والے اور صرف اسی کے ہو کر رہے اس لیے ان کا لقب حنیف رکھا گیا یہودیوں کے جواب میں یہ بھی کہنے کا حکم ہوا کہ ہم اللہ کے بعد تمام نبیوں اور ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں تمہاری طرح تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے کہ ہم سب کو سچا مانتے ہیں لیکن عمل آخری شریعت پر کرتے ہیں اسباب سبت کی جمع ہے یاقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کی اولاد کو اسباب کہتے ہیں شقاق اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ مِنَ اللَّهِ وَنَحْنُ لَهُ <عَبِدُونَ> تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہر یاد ہو جائے اور اگر منہ پھیرنے اور نہ مانے تو وہ تمہارے مخالف ہیں اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے کہ خدا کا رنگ اختیار کرو اور عبادت کی بات ظاہر ہے اور, آیت میں بمثل کی زائد ہے اور ما مصدریہ ہے یعنی فَإِن <ایمارِكُن> اگر یہود جیسا تمہارا ایمان ہے تو ہدایت پا لیں گے معلوم ہوا کہ صحابہ کا ایمان خراب اور اصلی ہے اور وہ دوسروں کے ایمان کے لیے کسوٹی ہے وَإِن تَبَلَّو فَإنَّمَا هُم شقاق اتنی وضاحتوں کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس کی وجہ صرف ضد اور مخالفت ہے وقت قریب ہے کہ اللہ بے شکر کر دے گا اللہ کا یہ وعدہ ہو گیا یہود ہوئے اور بب نظیر جلا بشارت ہیں کہ تمہاری دعوت اور دعائیں اللہ سو رہا ہے اور تمہارے ایمان اور اخلاص کو خوب جانتا ہے وہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا اس میں یہود و را کے لیے واحد بھی ہے کہ تمہارے جھوٹ بہتان اور ملم اور کفیہ منصوبوں کو جانتا ہے ان قریب پالو گے اللہ, اللہ کے رنگ سے مراد دین اسلام ہے یہود اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے غسل دیتے تھے کہ پہلا رنگ اتر کر نیا رنگ آ گیا ہے مسیحیوں نے ان کی تقریب میں زرد رنگ پانی سے غسل دینے کی رسم نکالی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہو اس رنگ سے کیا حاصل اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ سے بہتر کس رام ہو تو اس میں رنگے جا چکے ہیں کہ خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں <تصفح> نبوت کی فضیلت بھی ہمارے لیے ہیں اور آخرت میں جنت بھی ہمارے لیے ہیں اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو وہ تو ہمارا تمہارا سب کا رب ہے اگر اس نے پہلے نعمت نبوبت سے بنی اسرائیل کو نوازا تھا تو اب اس نے اس نعمت سے بنی اسماعیل کو نواز دیا یہ ہے اس میں تمہارا جھگڑنا فضول ہے وَلَنَا وَلَكُمْ اس کا قانون عدم یہ ہے کہ وہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیتا ہے اس میں ہم تم برابر ہیں مَنَخَنُ لَهُو مُخلِصُونَ ایک بات میں ہم آگے ہیں کہ ہم عبادت و اعداد خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں تم بتاؤ مخلصین کو چھوڑ کر اللہ مشرقین کو جنت دے دیں گے أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعَيْلَ وَإِسْحَاحَ وَيَعْبُوا وَهَا كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَعَلَىٰ أَعْلَمُ أَعْلَمُ أَعْلِلَّهِ وَمَنْ أَظْنَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عَنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا عم تَعْمَلُونَ اللہ نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہودی تھے نہ اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ وہ یہودی اور نصرانی تھے پھر تم ہی بتاؤ کہ تمہیں اللہ کو تورات المجیل میں آخری نبی اور قرآن پاک کے بارے میں تم سے عہد کیا گیا تھا کہ تم نے لوگوں کے سامنے ان کی سچائی کی گواہی دینی ہوگی لیکن تم نے ہنس و بغت کی وجہ سے اس گواہی کو چھپا دیا پھر تم سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا محمد اللہ تبارتوں کی سزا دینے کے بجائے تمہیں انعام دے دے تلکہ محمد القرت دوبارہ تمبین کی گئی کہ زبانی محبت کام نہیں آئے گی بلکہ ایمان مَا بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ جادو سیکھنے والوں کی بڑی غرض یہ تھی کہ میاں بیوی بی میں بغض پیدا کر کے دل دور کر دیے جائیں یا طراب کے ذریعہ ان میں علیحدگی کر دی جائے تاکہ مخالف کا خانگی سکون برباد ہو جائے یا عورت محبت کے جاد میں پھنس جائے پھر وہ برائی یا حرام کمائی کے لیے استعمال کی جا سکے میاں بیوی بی میں تفریح کائین کو اتنا پسند ہے کہ وہ صرف اس چیلے شیطان کو سینے سے لگاتا ہے جو یہی کارکردگی پیش کرے آئ سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو میں حب اور بغض کی تاثیر موجود ہے جو دوائی کی طرح ازن علاحی ہی کمات ہے علماء دین نے سحر میں ترسمات شوبدہ نجوم حاضرات مسمزم فال اور طانت کو بھی شامل کیا ہے مومن متوی سنت کو ان سے پرہیز کرنا لازم ہے قرانی عملیات جو قرانی آیات سے مرتب کیے گئے ہیں ان کو غلط مقاصد میں استعمال کرنے پر گناہ اور توہین قران کا دوہرا جرم لازم آتا ہے لیکن جائز مقاصد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعووں پر اعتماد کرنا بہتر ہے تاکہ دنیا کے ساتھ اخرت کا نفع بھی حاصل ہو۔ وما هم بضار دین به من احد الا باذن الله جادو وغیرہ کی تاثیر اللہ کے حکم کے تحت ہے۔ کوئی چیز بھی مؤثر نہیں ہو سکتی اس لیے جادو ٹونا کرنے والوں سے نہ تو ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ان کے جاد میں عقل بندی ہے اس کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اگر دل میں منتر ٹونے کا بہن پیدا ہو تو جو آ پڑنی چاہیے اللہم لا یعطی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَا وَقُولُوا اُنزُّرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَزَابٌ أَلِيمٌ ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ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 وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نہ دے اور خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے یہود کبھی کبھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شامل ہو جاتے تھے اور اپنی گھٹیا ذہنیت کا خفیہ انداز سے اظہار کر دیتے تھے السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے یعنی تو کبھی کہتے اسما مسمع یعنی بات سن تجھے کچھ سنائی نہ دے اور کبھی ظاہر میں رائنا یعنی ہماری طرف توجہ کریں کا لفظ بولتے لیکن تھوڑا سا نیچے کھینچ کر رائنا کہہ دیتے یعنی اے ہمارے چرواہے بعض مسلمانوں نے سمجھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں انبیاء سے خطاب کرنے کے لیے یہ لفظ زیادہ موزوں ہوگا چنانچہ انہوں نے بات سمجھنے کے لئے آپ کو متوجہ کرنا ہوتا عبرانی زبان میں رائنہ احمق کو بھی کہتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے مجتمع الفاظ کہنے سے منع کر دیا اور اس کی جگہ انذرنا کہنے کا حکم دیا پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مسلسل غبداریوں کی تاریخ دہرائی پھر ان کی موجودہ شرابتوں سے آگم فرمایا تاکہ مسلمان ان سے ہوشیار رہیں اور اس میں یہ تعلیم بھی ہے کہ گفتگو میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جن کے برے معنی بھی کر سکتے بات کا حسن اور وزن صاف اور ستھرے کا سے بنتا ہے وسمعو مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے کہ بات توجہ سے سنا کرو تاکہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار متوجہ کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے پہلی آیت میں بتایا گیا کہ یہودیوں کی گفتگو میں شرارت چھپی ہوتی ہے اس کی نقل سے پرہیز کرو اس آیت میں قرآن اسلام یہود و اور مشرقین کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ خواہ کتنی ہی ہمدردی ظاہر کریں دل سے قطر نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو لیکن اس کی رحمت کو کون روک سکتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سرفراز کر دیتا ہے اس کا فضل بہت بڑا ہے جو تم پر ہو چکا ہے اس لیے انہیں حسد میں جلنے دو نہ ان سے ڈرو نہ ہمدردی چاہو اپنے دین پر مضبوط رہو مانا سخ آیتانا شعیم ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے فراغوش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے مظاہر کرنے ہٹانے اور مٹانے کے معنی میں آتا ہے لیکن اس اشتراک میں ایک حکم کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا حکم لانے کو کہتے ہیں اور انسا نسیان سے ہے جس کا معنی ہے کسی کو کوئی چیز بھلا دینا یہود مسلمانوں کو قرآن اور رسول خدا سے بد کرنے کے لیے کہتے تھے کہ اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے اور تورات بھی اللہ کی کتاب تو قرآن نے اس کے احکام میں رد و بدل کیوں کیا ہے اور اس کے کچھ حصے کو پردے میں کیوں رکھا ہے یعنی قرآن اگر تورات کی تصدیق کے لیے آیا ہے تو وہ اسے کسی رد و بدل کے بغیر پوری پوری بیان کرتا لیکن اس نے تو جو حصہ پیش کیا ہے اسے بدل کر پیش کیا ہے اور اس کا کچھ حصہ تو پیش ہی نہیں کیا جس سے لوگ بےخبر رہیں گے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تصدیق کا دعوی ہی غلط ہے اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں یہ غلط بیانی نہ ہوتی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے کو بدل ڈالے کیا اسے پہلے معلوم نہ ہو سکا کہ اس حکم کی فن حکم بہتر ہے یہودیوں کے اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی حکم کو بدلتا ہے تو اس کی جگہ اس سے بہتر حکم لے آتا ہے اور اگر پہلے احکام کا کچھ حصہ لوگوں کے سامنے نہیں لاتا تو اس کی جگہ ایسے احکام پیش کرتا ہے جو اس موقع پر اتنے ہی فائدہ مند ہیں جتنے وہ اپنے موقع پر پھر. اس فیصلہ میں کون سا عیب ہے؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ اپنی مخلوق میں تصرف کا پورا اختیار رکھتا ہے اور وقت کی ضرورت اور دین کی مصلحت کے مطابق احکام میں بہتر و اعلیٰ تبدیلی کی قدرت رکھتا ہے قرآن مجید میں بھی بعض آیات کا رقص موجود ہے مثلاً قبلہ کی تبدیلی مسلمان کو دس کافروں کے مقابلے میں پھر دو کافروں کا مقابلہ فرض رہ گیا اور پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ بات کے لیے صدقہ, نکالنے کا حکم تھا. پھر صدقہ کی معافی <سلام> ولا نصير. أم تريدون تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسا سے کیے گئے تھے اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کے نے کفر لیا وہ سیدھے رسی سے بھٹک گیا تعلم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض علم سے خطاب اکثر عن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا ہے لیکن بعض جگہ ہر شخص ہی مخاطب ہوتا ہے اس آیت میں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بات ساہی اللہ کے پاس ہیں دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن اگر تم دشمن کی باتوں سے متعصر ہوئے تو اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور اس میں یہود کے لیے تنبیح بھی ہے کہ زمین و آسمان کے بات ساہ نے جو چاہا فیصلہ کر دیا اب تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں جو تمہیں ذلت سے بچا سکے ام تریدون ام تسالو رسولکن یہود عز راہ شرارت مسلمانوں کو کہتے تھے کہ اپنے نبی سے یہ سوال کرو فلا بات پوچھو وہ چاہتے تھے کہ اس طرح سوالوں کے ذریعے ہی ان حضور کو پریشان کیا جائے اللہ تعالی نے ضرورت کے سوا عام سوالات سے منع کر دیا اور اشارہ بھی فرما دیا کہ یہ تو یہودیوں کی عادت تھی کہ موسی علیہ السلام سے ورٹے سیدھے سوالات کر کے ستاتے رہتے تھے و من یتبدل الکفر بالإيمان سوال اگر نبی پر اعتراض کی صورت میں کیا گیا تو کفر لازما آئے گا کیونکہ ایمان یہ ہے کہ نبی کی بات کو ہیل و حجت مانا جائے اہل کتاب فاپو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 کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافی بنا دے حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے تو تم معاف کر دو اور درگزر کر دو. کہ خدا اپنا دوسرا حکم بھیجے بے شک خدا ہر بات پر قادر ہے اور نماز ادا کرتے رہو اور زگات دیتے رہو اور جو برائی اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو خدا کے یہاں پالو گے کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے وضاحت جنگی عہد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا تو یہودی چاطل حالات نازک ہیں تم ہمارے اندر شامل ہو جاؤ امن میں رہو گے اللہ تعالی نے کہ اکثر اہل کتاب کی یہ خواہش ہے کہ تمہیں ایمان سے ہٹا کر کافر بنا لے ان کی یہ خواہش تمہاری ہمدردی کی بنا پر نہیں بلکہ ان کے دلوں میں حسد ہے اور تمہیں حق کی نعمت سے محروم کرنا چاہتے ہیں فافو ان سے الجھنے کی بجائے معاف کر دو اور بات کو ٹالتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں کا حکم فرما دے آخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا مفتین کو قتل کیا گیا اور عوام چاہنے والوں سے جزیہ لیا گیا دشمن سے حفاظت کے لیے اور اسلام کے غلبہ کے لیے نماز اور زکوۃ کی پابندی کرو یہ مومن کے ہتھیار ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ حَوَادِيثُ أُناسٍ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سواوی نہیں جانے کا یہ ان لوگوں کے باطن ہیں اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو ہاں جو شخص خدا کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا سلا اس کے پروردگار کے پاس ہے اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ممناک ہوں گے فقالو لن الجنہ یہود و اور باہمی مخالفت کے باوجود دوسرے لوگوں کو یہی کہتے تھے کہ جنت یا تو یہودی ہو جانے سے ملے گا یا عیسائی ہونے سے دل کا اما انج یہ ان کے دل کی جھوٹی آرزویں ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں بلا من اسلم ان کی من گھڑک خواہش کے مقابلے میں اللہ کا قانون یہ ہے جو حکم مان اور دل میں اخلاص انہیں خوف اور غم نہیں ہوگا مکوان تل یو دع ستی نسواوان شع مکوان مثل دوتا بَيْنَهُم فِيهِ <فور> اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں حالانکہ وہ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں اسی طرح بالکل انہیں کی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے یعنی مشرق تو جس بات پہ یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں خدا قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا جس طرح یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کو بے دین کہتے ہیں اسی طرح ان پڑھ مشرقین عرب اپنے سوا سب کو بے دین کہتے ہیں یہ سب لوگ ہر دھرم ہیں ان کا فیصلہ تو خدا ہی کرے گا نام ساجمتی ماتا لہوم پھر دنیا کی ضیو لیا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں شام ہو ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب وضاحت پہلے یہود و اصار کی عدامت کا ذکر کیا گیا اب مشرقین مکہ کی زیادتیوں کا ذکر ہو رہا ہے مکہ میں ابو جہل وغیرہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز سے روکتے تھے, وہ کر پڑتے تھے اور جب مدینہ میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے چھٹے سال خواب میں بیت اللہ کی زیارت ہوئی تو آپ عمرہ کی نیت سے چودہ سو صحابہ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے تین سو میل کے سفر کے بعد جب مقامی حدیدیہ پہنچے تو مشرقین مکہ نے زیارت سے روک دیا آیت میں عموم ہے جو شخص بھی مسجد میں عبادت سے, روکے گا وہ بڑا ظالم ہوگا. سے ہوتی ہے مکہ والے بیت اللہ میں رونق تو کرتے تھے لیکن تین سو ساٹھ بتوں کی پرستش سے اس کی حرمت کو پابند کر دیا گیا تھا یعنی <خوائفين> حق تو یہ تھا کہ مسجد میں اللہ سے ڈرتے ہوئے حاضر ہوتے اور غریب مسلمانوں پر روب نہ جماتے اس آستے پیشین گوئی بھی ہے کہ آئندہ یہ مشرق بیت اللہ میں چھپ چھپا کر ہی داخل ہو سکیں گے چنانچہ آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہونے کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ کوئی مشرق بیت اللہ میں حج وغیرہ کے لیے داخل نہ ہو ولله المشق والمورد فأينما تولوا فزم وجهات إن الله باس ومعني وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له مقالدون بديع السماوات والأرض <فَيَقُوا> نسوارا دونوں کو قبلہ بیت المقدس تھا لیکن نسوارا نے اس کی شرقی جانب کو اختیار کر لیا جہاں مریم علیہ السلام متکر ہوئی تھی اور یہود نے ان کی زد میں غربی جانب کو اپنا قبلہ مقرر کیا مشرق و مغرب کی اس تقسیم پر فتوا بازی اور جنگ و جدل میں پڑ گئے اللہ نے فرمایا نماز اللہ کی کی ہیں تم جس جھگڑے کو دین کی خدمت سمجھ رہے ہو وہ فضول ہے صحابہ ایک دفعہ رات کو غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ بیٹھے انہیں اطمینان دلایا گیا کہ نماز قبول ہو گئی بھول سے یہ سفر اور خوف کی حالت میں قبلہ کی طرف منہ نہ ہو سکے تو نماز ہو جائے گی واللہ کیونکہ اللہ فراخی سی بنا اور سب کی نیتوں اور حالات کو جانتا ہے یہ لوگ ظاہر کے مسائل میں تو بڑی بحثیں کرتے ہیں لیکن عقیدہ کو جو دین کی بنیاد میں تباہ کر چکے ہیں یہود مظاہر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور نسہارا عیسیٰ علیہ السلام کو امر اللہ کہتے تھے اور مشرقین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے سب کی تردید کے لیے فرمایا صبح وہ اس قسم کی نسبتوں سے پاک ہے آسمان و زمین کی ہر شے اس کی ملکیت ہے ملکیت سب اس کے تابع فرمان ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق صرف بندگی کا ہے اور کچھ نہیں بدی واطل عرب جس کی یاد کے لیے سامنے کوئی مثال نہ ہو اس کو بادہ کہتے ہیں یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ جس خدا نے زمین و آسمان کو کوئی نمونہ دیکھے بغیر تیار کر دیا اور جس کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو, جا تو ہو جاتا ہے اس کے ساتھ محتاج اور کمزور مخلوق کا جوڑ لگانا کتنی بڑی حماقت ہے مقال و و عن اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اسی طرح جو لوگوں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اہل دو تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی وضاحت لَوْ لَا اللَّهُ <آيَة> مشرقین کہتے تھے کہ اللہ ہم سے خود کیوں نہیں بات کرتا کہ یہ ہمارا رسول ہے یا کوئی ایسا نشان ظاہر کیوں نہیں ہوتا جسے دیکھتے ہی سب مان جائیں کہ یہ واقعی رسول ہے تشا راہوب ہوں پہلے لوگ بھی دل میں دشمنی رکھ کر سوال کرتے تھے اور یہ بھی دل سے دشمن ہیں سوالات تلاشا حق کے لیے نہیں بلکہ حجت بازی کے لیے کرتے ہیں یقین والوں کے لیے تو قرآن اور پہلی کتابوں کے بیان ہی کافی ہیں ملعب ملعب اصحاب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام مجھے دکھانا نہیں بلکہ نیکی پر بشارت اور بدی پر ڈرانا ہے اور آپ سے یہ بات درست نہیں ہوگی کہ یہ جہنمی کیوں ہو گئے ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملته إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم معلك من الله من ولي ولا نصير الَّذين هم حق و يؤمنون ومن هم اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ ہی عیسائی یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیاروی اختیار کر لو ان سے کہہ دو کہ خدا کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے اور اے پغمبر اگر تم اپنے پاس علم یعنی بحی خدا کے پر بھی مرکی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے عنایت کی ہیں وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں <تصفيق> یہود و نصارہ اپنے مذہب پر اڑے ہوئے ہیں دلائل کی بجائے انہیں صاف صاف کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت جو مجھے ملی ہے وہی اصل ہدایت ہے یعنی لیے اسے چھوڑا نہیں جا سکتا خطاب اگرچہ آن حضور کو ہے لیکن اس میں عام مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ علم قرآن آ جانے کے بعد اگر تم نے یہود و نصارہ کی اتباع کی تو تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا یہود و نصارہ کے مذہبی طریقوں کو احوا یعنی خواہشات نفس اس لیے فرمایا ہے کہ و انجیل میں بشارت اور حکم مل جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ آخری تغمبر اور قرآن کو نہیں مانتے ان کا مذہب ہی اتباع خواہش ہے <سطور> اس آیت میں مخلصین اہل کتاب کا ذکر ہے جو اپنی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں یعنی اس کے تمام احکام کو دل سے مانتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا ہم, من هم ہم نے جن لوگوں کو اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لائیں گے آیت میں آتینا ہم کی ضمیر سے حال ہے اور کنار بھی خبر واپس ہوا ہے یا بنی و انی متی على تمارمی <يُنصرون> بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے اور کو اہل عالم پر فضیرت بخشی اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ, کچھ کام نہ آئے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 اور جب پروردگار, نے چند باتوں میں ابراہیم کی پروردگار میری اور میں سے بھی پیشہ بنائی ہو خدا نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا وضاحت ابراہیم علیہ السلام تمام بنی اسحاق یعنی یہودہ اور بنی اسماعیل یعنی خاندان قریش کے جد آرا تھے ان کی تذکرے سے دونوں گروہوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ تم جس بزرگ ہستی کے وارث ہونے پر فخر کرتے ہو انہیں دنیا کی امامت سے اس وقت سرفراز کیا گیا تھا جب وہ اپنے رب کی آزمائشوں میں تھے اور انہوں نے جب اولاد کے لیے اس منصب کی دعا کی تو جواب دیا گیا لا کہ تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوں گے انہیں یہ شرف نصیب نہیں ہوگا یہ کی چیز نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا سخت امتحان ہوا اور وہ پورے اترے شرک کے خلاف جہاد میں توڑا نمرود جیسے ظالم بادشاہ سے جرت کے ساتھ مناظرہ کیا آپ کی بہت بڑی بھٹی میں ڈال دیے گئے لیکن پرواہ نہ کا حکم ہوا تو باپ اور برادری کو چھوڑ دیا جو بیٹا چھیاسی سال کی عمر میں ملا اس اکلوتے اور پیارے بیٹے کو جب تیرہ سال کا ہوا تو گردن پر چھری رکھ دی و و اتینا اتینا سجود اور جب ہم نے خانہ کعبہ تو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن کا کر دیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنانا اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا اطباف کرنے والوں اور اعتقاد کرنے والوں اور روح کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو